اللہ. اللہ و علی و خاتم من بسم اللہ الرحمن ذلك رف ر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خلافت میں بھی کرتے تھے. صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کا وقت پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے علاوہ دوبارہ ہاتھ نہیں تھے. اس امام تحابی ہمارے نے تصرح کیا ہے بڑے کمال کا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ القدر صحابی ہیں خلیف عشانی ہیں خلی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب رہے ہیں تو ایسا کیسا ممکن ہے کہ باقی سب لوگوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا دین کرتے حضرت نے نہ دیکھا ہو لہذا ایسا کمان تو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں اس چیز کو کیا اس عمل کو کیا تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے تو اگر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک رفیہ دین کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کیا وہ حضرت علم پر اعتراض نہ کرتے حالانکہ دین کے معاملے میں تو وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے قوی تھے اچھا جی کریں اچھا تبصر فرمایا ہے حضرت امریکی اللہ تعالیٰ کی شکایت پر اور ان کے سامنے پر کہ ایک تو یہ ہوتا تو تو تو رضی اللہ تعالیٰ ایسا عمل نہ کرتے پھر ہی رضی اللہ تعالیٰ جب ایسا حمل کیا ہے تو بڑے بڑے صحابۂ کرام سے موجودگی بھی کیا ہے اگر بقیہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ضرور متراز کرتے حضرت عمر کیوں اس لیے کہ وہ کرام دین کے معاملے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہر ایک عام آدمی کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے حتیٰ اگر آپ کے جسم پر چادریں جب تقسیم ہوتی ہیں تو ایک ایک چیلنج سب کو ملتی ہے اللہ اگر جسم پر دو چار ہیں تو سامنے والا اُس پر کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کے حصے پر دو چادریں کیوں ہیں تو پھر آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا؟ اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کی چادریں کی اپنے والے کو دیکھے تو جب وہ دنیا کے بارے میں سوال اپنے وقت کے خلیفہ ادا کرتے ہیں تو دینی املات چندر ایسی کیسے گا کرام صاحب خاموش ہو گئے رسم الگ اللہ تعالیٰ عامل کرتے رہے تو پتا یہ چلتا ہے بالکل بھی ایسا نہیں یہ تب ہی ہوا کہ جب حضرت اکرم سلم جی دلیل نمبر تین کہ رضی اللہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے <سلام> اور کہیں بہن کا نام یہاں پر ابھی اب اب کہتے عامر شاہی کو کہ وہ بھی کرتے تھے؟ ایسا ہی کرتے تھے یعنی اللہ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے لوگ ہیں ان لوگوں نے دیکھا وہ کر کے آپ اس کے علاوہ کیا ہو رضی اللہ کو اس کا غیر کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ملائم پر رضا اور انکار نہ کیا ہوتی کیا, کیا ہے مطمئین ہے کی کا, رضی اللہ علیہ کا رضی اللہ علیہ دینا یہ دلیل ہے دلیل کسی کے لیے ضروری ہوگا سوائے تعلیمات نہیں ہوگا جیل مرویہ ح جو روایت ذکر کی گئی ہے اسماعیل کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی روایات دو قسم کی ہیں ایک ان کی روایات وہ ہیں کہ جو انہوں نے روایات کی ہیں علمائے شام سے اور دوسرے نمبر پر ان کی روایات وہ ہیں کہ جو علماء شام کے علاوہ دیگر علماء سے روایات کی تو ان کی وہ روایات جو علماء شام سے ہیں وہ معتبر ہے اور جو ان کی وہ روایات ہیں جو علماء شام کے علاوہ ہیں علماء اعجاز وغیرہ سے وہ روایات طاقت العتبار ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا پر تو اسماعیل ابن آیاش کی وہ روایات معتبر ہیں جو علماء شام سے ہیں اور وہ روایات جو علماء شام کے علاوہ ہیں وہ معتبر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب تک اسماعیل ابن آیاش شام میں تھے اس وقت ان کے پاس ان کی اپنی کتب بھی موجود تھی اور کتب کے علاوہ ان کا اپنا حافظہ بھی کتب بھی محفوظ منتقل ہوئے تو ان کی جو کتابوں کا ذخیرہ کا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور شاہ رازی کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ بھی کیا ہو گیا کمزور ہو گیا اس لیے جو نفاذ حدیث ہیں جو پر سلام کرنے والے حضرات ہیں محتین ان کے مطابق جو اسماعیل معیاری ہیں ان کی قابل اعتبار ہیں علما سے جن کے شعوب جن روایات میں ان کے شعیب علماء شام شام والے ہیں لیکن اگر جن روایات قطر کے شعیب علماء شام کے علاوہ ہیں تو وہ روایات اعتبار ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر جو انہوں نے روایت نقل کی ہے وہ ابن کیسان مدنی نے کسان مدنی ان کے جو وہ کون ہیں صالح ابن کیسان یہ علماء شام میں سے نہیں ہے لہذا تر یہ علمائی شام میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوگی یہ روایت قابل نہیں ہوگی حاعی الحبیشان کہتے ہیں انہوں نے روایت کی فکر کی سارے کسان اور میں نے بتایا کہ یہ کون ہے تو کل رات خود اسماعیل عیاش کو جبکہ وہ روایت میں کی ہو شام علامہ شام کے علاوہ تسلیم نہیں کرتے مجھے مجھے حجت نہیں, مانتے. جو نہیں خود یعنی یہ وغیرہ اصول کا کا ہے تو جب وہ خود ان کی ان روایات کو جو عمائے شام کے علاوہ حجت نہیں مانتے تو میں مد مقابل پر استقلال کر سکتے ہیں اس چیز سے کہ تو اس نہ دے یعنی اگر اس طرح کی روایت اگر مد مقابل کو دے, دے دے کوئی ریل دے دے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا خود تو جب خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو مقابلے پر دل کیسے پیش کر سکتے ہیں خلاصہ یہ نکلا اس صنعت کے اندر کون آ رہا ہے اور ان چیزیں جی وہ روایت ہے جو علمائے شام کے علاوہ سے ہے اور علماء شام کے علاوہ کی جو روایت وہ ناقابل ان کی ناقابل اعتبار ہے اس لیے اس طریقے سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا نظوز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے رکھیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ